مینشئی پتی ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس لجزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرزعون اللہ ہر قسم دی حمد و تنا تعریف تنجید تقدیش عثمالک الملک رب العزت وحدو آ شریف نائق ہے کہ جو اپنی مخلوق سے حد درجہ مہربان ہے وہ رحمت اور مہربانی کا کوئی تصور ہی نہیں کیتا جاتا اگر وہ تے مہربان نہ تے شاید اسی اپنے آپ اس حالت تک پہنچا چکے ہاں کہ جڑا قدم چکیا ہویا ہے وہ رکھن دی مہلت نہ ملے تے جڑا رکھیا ہویا ہے وہ چکن بھی مہلت نہ ملے یہ محض وہی مہربانی ہے وہ فضل و کرم ہے وہ رحمت ہے کہ التے دے پھرتے دے نظر آنے آتے نظر آنے کاش کہ او دی رحمت اور مہربانی دا سانو شعور اور احساس ہو جائے اور ابھی فرما بردار بندے بن جائیں بن اسی ہر وقت اس قسم کے گلے اور شکوے کرتے رہنے ہاں کہ دنیا اندر فتنہ و فساد پھیل گیا ہے سکون تباہ ہو گیا ہے امن اور چین نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن کیا ابھی یہ سبب اور یہ وجہ بھی کبھی تلاش کی تھی. کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اللہ پہ مہربان ہے وہ بارے اندر یہ سوچنا کہ وہ اپنی مخلوق نو تنگ کر رہا ہے مخلوق تے ظلم کر رہا ہے ایک کفر دی حد تک پہنچا رہا ہے یہ سوچنا بھی کفر ہے کیونکہ ایک حدیث قدسی اندر اللہ تبارک مطالعہ خود ارشاد فرما دے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندے نے انی حرمت تو ظلم اللہ نفسی کہ میں ظلم کرنا اپنے آپ کے حرام قرار دے جائے میں ظلم نہیں کرتا حالانکہ وہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جو سلوک چاہے اپنی مخلوق نل کریں نہ کہ ان کسی کا ڈر اور خوف ہے والا یا آپ کہ وہ کوئی سلوک کرے تو انہوں ڈر اور خوف ہوے کہ میرے کوئی پوچھے گا کہ یہ سلوک اس طرح کیوں کی جائے انسا کوئی ڈر اور خوف نہیں. نہ کوئی کام کرن واسطے انہوں کسی منظوری اور اجازت دی ضرورت ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کر کے دکھا د علا کل شیئن قدیر ادی ذات ہے ہر شیئے کے قادر ہے باوجود ان اثاریاں سبتہ دے فرمایا انی حرمت حر الظلم علا نفسی میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام کرا دے فلا تظالمو فیما بینکن مایا اے آدم کی اولاد علیہ السلام جس طرح میں کسی سے ظلم نہیں کرتا تھی بھی آپس اندر ایک دوسرے سے ظلم نہ کریا کرو یہ فتنہ و فساد کیوں پتا ہو گیا ہے زمین اندر خشکی اندر تری اندر فضا اندر ظہر الفساد فساد برے ول بخ اللہ فرمانے میں خشکی اور تری اندر بتاؤ ہو گیا بتاؤ ہو گیا ہے کیوں ایسا ہو گیا ہے ایدی فرمایا یہ اپنے اعمال ہیں انہوں اپنی کرتوت ہیں جدا یہ نتیجہ نکل گیا یہ خود بے راہ رو ہو چکے نے خود بد عمل اور بے عمل ہو چکے نے جی وجہ نال خشکی اور دری اندر فتنہ اور فساد ہی فساد ہے امن اور سکون نہیں اللہ تعالی یہ چاہتے نے کہ وہ زمین اندر امن قائن ہو جائے سکون مل جائے ہر شخص نو او حق حاصل ہو جائے کسی سے بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی خود کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بھی ایک حد نو اگر قائم کر دیتا جائے زمین اندر جی حدود انہیں مقرر کی کیا زمین اندر ایک حد کا نفاس کر دیتا جائے ایک حد نو قائم کر دیتا جائے دے اللہ این برکت پا دے دین کہ چالیس دن بارش ہونے بھی جنس اندر غلے اندر این برکت پیدا نہیں ہو سک ایک حد نو قائم کر دل جنگ برکت ہو جائے تے دے مقابلے اندر فرمایا اگر ایک بے نماز ہو گئے تو ارد گرد نے چالی تک وہ شامت پینی شروع ہو جائے غور کرتاؤ ذرا کہ اللہ دی ایک حد قائم کر دی جائے زمین اندر مثلا چوری کرن والے دا حت کٹ دا جائے یہ بھی اللہ دی ایک حد ہے و کو و سارے کا تو وقت نہیں دیا ہوما ما کا حد اس سزا کیا جانا ہے کہ جڑی اللہ نے مقرر کی تھی سزا دو قسم د ایک حد کہلا ہے اور ایک تازیر کہلاتی حد وہ سزا ہے جڑی اللہ نے مقرر کر دیتی اور تازیر او سزا ہے کہ حاکمِ وقت خلیفہِ وقت حالات حالاتوں سامنے رکھ کے تے پھر سزا مقرر کرتا ہے کہ انی سزا یہ بھی دے دیتی جائے انہوں تازیر کیا جاتی ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی مقرر کیتی ہوئی ایک حد قائم کر دیتی جائے زمین اندر انہوں نافذ کر دیتا جائے چالی دن کی بارش نالوں زیادہ برکت اللہ زمین اندر پا رہے اور واقعہ او موجود ہے او دا اعلان اور فرمان موجود ہے قرآن وڑا پو اگر کہ اہل زمین یہ شہراں بستیاں اور کرسن والے یہ زمین دے باشندے بلاؤ اہ ل آم ان وتا پاؤ دو پوریا کر لیں نل ایمان لے سچے دل اور خلوص نال مینو اپنا رب تسلیم کر لیں بلاؤ این اہ لل کو اگر اہل زمین میرے ایمان لے آؤ تکوا کے پرہیزگاری اختیار کر لیں تکوے اور پرہیزگاری کا عام مقہوم یہ ہے کہ حرام تو بچ جان حلال نو اختیار کر درا حصہ جہاں مقہوم ہے تکوے کا کہ جو چیز حرام ہے وہ بچ جان جیڑی اللہ نے حلال تی کی ایک اختیار کر لیں ایمان ہو وہ متقی اور پرہیزگار بن جان ابھی کی کرے لفت اسمان اور زمین تو برکت کے خزانے کے دروازے کھول دیا اللہ سبا کا قرآن اندر موجود اگر آخلے زمین ایمان لڑاؤ متقی اور پرہیزگار بن جان زمین اور آسمان تو برکتوں کے دروازے کھول دیا گیا فرمایا ایک حد دا نفاذ ہو جائے اللہ نے جہی حدود مقرر چور دا حد کٹنا شروع کر دے کوئی ملک کوئی حکومت کوئی خلیفہ کوئی حقم بدکار وہی سزا دے مطابق دیتی جائے اگر شادی شدہ ہے تو وہار کیتا جائے غیر شادی شدہ ہے تو وہ سو کوڑے لگائے گا یہ بھی حد ہے اللہ دی مقرر کی گئی اللہ این برکت پا دیندے نے ہر چیز اندر کہ چالی دن دی بارش نل بھی اینی برکت نہیں ہو سکتی جے ایک بے نماز ہوے کسی جگہ دے تے او دے ارد گرد کے چالی قرآن دے او دی وجہ شامت پینے شروع ہو جاندی بے برکتی ہی ہو جاتی جتنے گھر دے گھر بے نماز ہون محلے دے محلے بے نماز ہون دے شہر شہر بے دے نماز ہون اتنے برکت ہونی چاہیے کوئی کہ تو برکت نظر آ سکتی ہو جگہ گاہر البر والبحر بما قصبت سبت الناس فرمایا خشکی ہوگی تری ہوگ جی تک بتنا کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ وجہ اور یہ سبب انسان دے اپنے آمار ہیں اللہ دی طرف کو کوئی ایسی بات نہیں اللہ مسلمان دی ذرا جی تکلیف بھی گوارا نہیں تھوڑی جی پریشانی بھی پسند نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان رستے اندر جا رہے ہے کسی پتھر نل چوکر لگ گئی ہے کوئی کانٹا چبھ گیا ہے کوئی چیز رکھ کے ضرورت پی ہے کہ یاد نہیں آ رہی کتنے رکھی گیا ہے سان چلتا اس تکلیف اس تھوڑی جی پریشانی تھوڑا جہ گا جا جا بندہ یہ پتا نہیں یہاں گنا ماف کر رہا ہے کن درجے بلند کر رہے ٹھکر لگ گئی ہے گناہ مواف ہو رہا ہے کانٹا چپ گیا ہے درجے بلند ہو رہے کوئی چیز رکھ کے بھول گیا ہے پریشان ہو گیا ہے ضرورت پہ مل نہیں رہی پریشان ہے اے راج الفاظ زبان تو پڑھ رہا ہے اللہ گناہ گنا مواف کر رہے جا رب اہربان ہونا ہمدرد اور خیر ہو او کسے ہوتے ظلم کر سکتے وہ کسی زیادتی کا سلوک کر سکتا ہے یقین وہ ملمو منی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرمانیہ نے کہ میرا ایک تصور سی, میرے ذہن اندر ایک بات سی کہ نیک آدمی جس ویسے دنیا کو رخصت ہوتا وہ جانا ہے وہ بھی موت کا وقت آد ہے کہ اوہ بڑے آرام نل بڑے سکون نل بڑی راہت نل دنیا تو رخصد ہو جاتے ہیں کہ گناہ دار آدمی جس میں دنیا تو جاندہ ہے کہ اوہ آخری لمحات ہو دے بڑی پریشانی اور بے چینی اندر گزر دے نے مائی صاحبہ فرمانیہ نے میرا ایک تصور تھی میرا ایک خیال تھی شاید اسی بھی اے ہی تصور رکھنے ہیں اس دواز کے اسی بعض اوقات ذکر کرنے ہیں کہ اوہ تے جی بس کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی گبراہٹ نہیں ہوئی ایک دو ساں ذرا آئے نے ہو گیا پلا شخص ایسا ہے کہ وہ کافی دیر تو بیمار ہے لٹک رہا ہے وہ بھی موت رہے نہیں ہو رہی تصب ہے جا بیان کرتے رہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فربانیاں نے کہ میں بھی یہی سوچ رکھنی سا لیکن جن دیر تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبہ نہیں دیکھے آپ دا دنیا تو رخصت ہونا نہیں دیکھا میرا تو سپور اے ہی زی. اس تو بعد یک سب اے تصور میرا بدلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل دنیا تو تشریف لے جا رہے سن آپ خیر نات کہہ سن بار بار آپ کی زبان اقدس سے الفاظ آ رہے سن اللہ اللہ دنیا دے کل اندر کافی زندگی بسر کر لیے کافی وقت گزار لیا ہے اللہ ہوں اپنا کو اللہ بر رفیع اس قدر بے چینی ہے اس قدر قبرات ہے جسم اندر این تلخی اور این تپش ہے کہ پانی کا ایک برتن کے رکھ لیا ام المؤمنین عائشہ مخمین رضی اللہ تعالی انہا فرمانیہ نے کہ بار بار آپ اس برتن چو اپنے دست مبارک نر کرتے کدی پیشانی سے لگا رہے ہیں کدی سینے سے لگا رہے ہیں کدی بازو تی لگا رہے ہیں عجیب قسم کی بے چینی واقعہ یہ ہے کہ زندگی مبارک یہودی نے دعوت کی رسول اللہ اور بدبخت نے یہ خلوص دیکھو کہ باوجود اس بات سے کہ وہ کاغر ہے یہودی ہے دعوت کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال اللہ دعوت تھکرائی نے قبول فرما کہ ہو سکتا ہے اوہ ایتے بہرنی مسلمان ہو جائے لالچ کے انہیں اپنی بدبختیتا مظاہرہ اے کیتا کہ کھانے اندر بڑی سخت قسم دی زہر ملای نوزہ دعوت دعوت آیا پہنچ دو اللہ تناول فرما رہے نے ایک ہڈی آپ اس طرح چوسر لگے منہ مبارک اندر رکھ کے اس ہڈی چواز آئی یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر نہیں بلکہ کٹ کٹ کے میرے اندر زہر پڑا ہوا صحابہ نے دو دو لے عطا کے دو سے ابھی شہید ہو گئے اس زہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھوڑا بہت جا کھانا کھا, کھا لیا سی وہ اندر زہر کا اثر موجود سی لیکن اجے وقت نہیں تھی آیا چونکہ یہ فیصلے اللہ کرتا ہے دا. وقت نہیں تھی آیا اس زہر دے دیتا گیا کہ تُو میرے پیغمبر دی ایک اڈی اندر جمع نے اپنا اثر نہیں دکھایا اللہ نے حکم دیتا وہ پیر کی اڈی اندر جمع گیا آخری لمحات نے جس ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ اوس زہر میں حکم دے جتا گیا کہ ہن تو سارے جسم اندر سرائت کر جا اور اپنا اثر دکھا او دنال بے چینی ہے جسم اندر ایک قدیب کہ تم دی تفش اور حرارت پہدہ ہو گئی اوس زہرنال آخری لمحات گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور محدثین دے اے متفقہ خیصلہ ہے کہ اللہ نے اوس زہرنال شہادت نصیب فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ لیکن وہ بے چینی وہ قبرات وہ تپس ام المؤمنین حضرت آس اور دیکھ رہی ہیں رضی اللہ تعالی انہا پریشان ہو رہی ہیں کہ ایک کی سلسلہ ہے یہ کی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کر دیتا کہ د نے خود فرمایا کہ مومن جس ویل دنیا تو رخصت ہوگا یہ حالت اگر اس طرح دی ہوگی بے, بے چینی کی دی گبراہٹ کی سمجھ لینا چاہیے یا, یا اللہ کوئی یہ کرا ہے اللہ تے پہنچا رہا جی اپنے عمل نل نہیں پہنچ سکے یہ نظریہ چڈ یہ خیال بدل لیا امنی اگر آئے سردی جی کا رضی اللہ عنہ. یعنی عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ مومن دی کوئی پریشانی بھی بے مقصد نہیں مومن دی کوئی تکلیف بھی عجر و سواب کو خالی نہیں اللہ دی ہاں کوئی نہ کوئی معاملہ یہ اچھا اور بہتر ہی چل رہا ہے جڑا اللہ مرد دم تک اپنے بندے کا خیال رکھ ہے وہ انہوں کدو تکلیف اندر مبتلا کر کے خوش ہو سکتا ہے کدو ظلم اور موت موت اللہ اللہ کتاباں اللہ میں تیرے کلو اچانک موت تو پناہ منگ یہ وجہ اور یہ سبب ظاہر ہے فرمایا اچانک موت جس ویل آدی بندے نو توبہ تو استغفار کر نہیں ملتا او اللہ کی ایک گرفت اور پکڑ ہوں مومن دے بارے اندر تے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہوں کسی فتنے تو بچا لیا ہے کسی آزمائش تو محفوظ فرما لیا ہے لیکن فرمایا آم طور سے اچانک موت جیڑی ہے یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت ہے کہ موقع ہی نہیں ملیا کچھ کہہ سکے کچھ کر سکے آدمی بیمار ہوتا ہے نہ چاہدہ ہوا بھی یہ زبان چو ہائے اللہ یہ لفظ سے نکل رہی ہے تکلیف پہنچ ہے کہ ہائے اللہ اللہ کا نام تو نکلیا نا کسی حالت اندر بھی نکلیا پتہ نہیں یہ اللہ کنگی ہو جاتا ہے کہ اس ویلے ہائے ابا نے کیا ہائے اما نے کیا کہ ہائے اللہ یہ اللہ کئی گنا محب کرتے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بیمار کر لمبی کر میری بیماری تکلیف اندر مبتلا کر ایک صحابی نیکیا رسول اللہ دن ب دن دن ب دن جسم جہا ہے وہ دبلا پتلا ہوں جا رہا ہے کمزوری اور نکاہت بڑھ رہی ہے تے آپ نے فرمایا کوئی دعا نہیں وہ ایسی کر لئی اللہ او نباس انسانیت محمد اللہ ایک ایک ساتھی دا خیال رکھتے نے اک اک ساتھی نو دیکھ نکھتے رہتے پوچھتے رہتے ہیں ابھی تو ساری سنتوں تو معروف ہو گئے نا اللہ کسی نمال دا نشا چڑھ گیا ہے او دوسریا انسان ہی سمجھ واسطے تیار نہیں کسی نو حکومت کا نشا تاری ہو گیا ہے وہ کسی کا خیال رکھنے سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اور بھی ہے بلکہ یہ بیانات پڑھ رہے ہو کہ ملک میں کسی قسم کا بحران نہیں اچھا جنازے اٹھ رہے نے ایک ایک گھر ملک میں کسی قسم کا بحران نہیں اللہ اکبر یہ نشا ہے چڑا ہے یہ خماری ہے اور بڑی جلدی اتر جائے جی ان شاء اللہ یہ ہے انشاءاللہ والا رب دیکھ رہا ہے فرمایا جسے جس مظلوم دی آہ نکل دی تے اللہ دی عرش کل کی آہ نکلتی ہے اللہ کے ارش کو پہنچ کے ارش نو ہلا دینی ہے جا کے فرمایا مظلوم دی پکار تو بچیا جے مظلوم دی آہ تو ڈریا جے باقی عمل اچھے ہون یا برے وہ تو فرشتے اللہ کو لے کے جانے لیکن مظلوم دی آہ سکی آپ ہی اللہ کے ارس سے پہنچ جاتی ہے وہ لے جاؤ کا انتظار نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی فرشتہ لے کے جائے اللہ دا ارس ہلا دینی ہے مظلوم دی کی اللہ اس ویلے کی فرما دیتے ہیں وَلَوْ اے میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں تیرے, تیرے, ہو رہا ہے تیرے کیتی جا رہی ہے تیرے حقوق غصب ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہاں ہوں یہ نہ سمجھی کہ میں بے خبر ہاں غافل ہاں میرے پتہ نہیں میں اس ظالم کی رسی ذرا چلی کیتی ہوئی ہے میں یہ رسی دراز کیتی ہوئی ہے تاکہ یہ اپنے دل دیا سارا حسرتوں پوریا کر لے میں تیری مدد ضرور کرانا اے میرے مظلوم بندے والا ابا دینی نے ادو کراگا جب تیرے بہتر ہو انسان جلد باز ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اس ویل اے ہو جائے او ہو جائے جی اللہ سارے آخے لگن لگ پائے نا کہ ہوں یہ کر دے جی سلسلہ سارا ختم ہو جائے نظام سارا گرم برم ہو جائے فرمایا اللہ فرما دے لایوس نہ ہوگی میرے تو نہ امید نہ ہو جا میں تیری مدد ضرور کراگا تیر تی ہونے والے ظلم نو میں نیک رہا سن رہا والا وہ بڑا ہی کرانگا جدو تیرے لیے بہتر ہو یہ بہتر ہونا یا بہتر نہ ہونا یہ اللہ جانتا ہے نا اسی اپنے محدود علم کے مطابق ہی اندازے لگا دے رہی ہیں قرآن اندر فرمایا ممکن ہے کہ کوئی چیز تا پسند ہو بالکل گوارا نہ کرتے ہو پسند نہ کرتے ہوئے بہتر ہو وہ ایسا ان تحبوا شے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز تھانو بڑی پسند ہے بڑی محبوب اور مرغوب ہے وہو شرلکم لیکن او دے اندر تہاڈی تکلیف اور نقصان چھپا ہوا ہو اللہ یعلم و انتم لا اللہ سے ہے کہ کیڑی چیز پائدے والی ہے کیڑی چیز نقصان دین والی ہے تسی نہیں جان اگر بنیادی طور تے اے ایمان ہوے نا کہ اللہ سے کدی گلہ اور سبا پیدا ہی نہیں ہوتا اللہ ہم انسان اپنا ہمدرد سمجھ لو خیر خاں او دی رحمت تے پورا یقین کر لو کہ میرا رب میرے تے ظلم نہیں کرے گا اللہ سے کدی گلہ نہیں آلہ وہی کم کرتا ہے جہاں بندے لی بہتر یہ ادو کرتا ہے جدوں بہتر ہوتا ہے دی مثال میں پورا چھو دیاں اور کس ہستی دی مثال دیا جس ہستی جیسی ہستی نہ اس کو پہلے اللہ نے پیدا کی تھی نہ قیامت تک پیدا کرنی وہ ہستی اللہ ہے اللہ محمد اللہ, اللہ, اللہ سور نور اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تفصیل ناقعے کا نام ہے واقعہ نو زبلا سم نو زب اللہ باللہ اللہ بن ابئی منافکا کا سوچی سمجھی سکیم دیتا ہے افواہ پھیلا دیتی کہ ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قلان شخصنل ناجائز تعلقات میں نوز بیرائی اس تو بڑی خباست بھور کوئی ہو سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے کہ آپ کدی کسی مشورہ کرتے ہیں کدی کسی کو پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کسی نے دیکھی سنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی ہوتا کہ بریرہ تو ہر ویلے آئشہ کے کول ری تینوں کسی ایسی چیز کا کوئی پتا ہوئی ہو ہو حضرت بریرہ پرمانی ہے نا یار رسول اللہ صلی اللہ این بولی بالی آئشہ ہے آٹا بن کے رکھ دینی بکری, اے اے یعنی بکری آ کے آٹا بن کے رکھ دینی بکری آ کے کھا جی یہ بارے ہمتا. مختلف اشخاص گھر کے اپرد نل آپ مشورہ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تاکہ فرما رہے ہیں لیکن مدینے دا کوئی گھر ایسا نہیں کوئی گلی اور بازار ایسا نہیں جی ایک گلا نہیں ہو رہی جتنے دو بندے جمع ہوئے اتنی یہ گل یار کی, کی ہوا یار کی کی بنیا انہیں پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گھر تشریف لے آدے دل کرتا ہے باہر چلا جا باہر جانے نے تو پھر گھر آ بے چینی اور پریشانی کی وجہ ہتھا کہ ایک دن حضرت عائشہ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا یا عائشہ ان فتو بھی اے عائشہ رضی اللہ تعالی بندہ بل جانا ہے انسان خطاطار ہے غلطی کا ان اس کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کو زهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس لجزيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ہر قسم دی و تنا تعریف تنجید اس مالک الملک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 کہ ا دے پھرتے دے نظر آنے آتے نظر آنے کاش کہ او دی رحمت اور مہربانی دا سان شعور اور احساس ہو جائے اور ابھی وہ او بردار بندے بن جائے اسی ہر وقت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 اللہ تبارک وط خود کرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندے نے انی حرمت الظلم علی نفسی کہ میں ظلم کرنا اپنے آپ کے حرام قرار دے جائے میں ظلم نہیں کرتا حالانکہ خالق ہے, مالک ہے،, رازق ہے، انو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو سلوک چاہے اپنی مخلوق نل کرے نہ تے انہوں کے کا ڈر اور خوف ہے والا یا آپ کہ وہ کوئی سلوک کرے تو انہوں ڈر اور خوف ہوگے کہ میرے کو کوئی پوچھے گا کہ یہ سلوک اس طرح کیوں کی جائے انسا کوئی ڈر اور خوف ہوئی. نہ کوئی کام کرن واسطے انہوں کسی منظوری اور اجازت دی ضرورت ہے فعال یورید او جو چاہے کر سکتا ہے اور کر کے دکھا دے ادا کل شہی ان کدیر ذات ہے ہر کے قادر ہے باوجود ان دے فرمایا انی ہر الظلم ادا نفسی میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام کراتے ہوں فلاں تالم پی بئی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 زہر الفساد فی البر ول بہ اللہ فرمانے دے خشکی اور تری اندر فتنہ و فساد بتا ہو گیا ہے کیوں بتا ہو گیا ہے کیوں ایسا ہو گیا ہے بیما کر سبت فرمایا اے لوگاں دے اپنے آمار ہیں ان اپنی کرتوت ہیں جدا اے نتیجہ نکل رہے ہیں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 فرمایا اگر ایک بے نماز ہوگی تو ارد گرد نے چالی گھر وہ دی شامت پی شروع ہو جائے غور کرتاؤ ذرا کہ اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے زمین اندر مثلا چوری کرن والے دا حت کٹ دا جائے یہ بھی اللہ کی ایک حد ہے و سارے کو و جَزَاءً کا تو فت مِّنَ ہوما <اللَّه> کا حد اس سزا کیا جانا ہے کہ جیڑی اللہ نے مقرر کی تھی سزا دو قسم د ایک حد کہ اور ایک تازیر کہلاتی حد وہ سزا ہے جڑی اللہ نے مقرر کر دیتی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 چالی دن کی بارش نالوں زیادہ برکت اللہ زمین اندر پا رہے اور او دا موجود ہے او دا اعلان اور فرمان موجود ہے قرآن وڑا آ من پو اگر کہ اہل زمین یہ شہر بستیاں اور کرسن والے یہ زمین دے باشندے ولاؤ اہ لم انو وتا پو دو پوریا کر لیں کیڑیاں ایک کیڑیاں. میرے تے صحیح طریقے نل ایمان لے سچے دل اور خلوص نال مینو اپنا رب تسلیم کر لیں بلو این اہ لل قرآن اگر اہل زمین میرے تے ایمان لے آ اور تتوا کے پرہیزگاری اختیار کر لیں تکوے اور پرہیزگاری کا عام مقہوم یہ ہے کہ حرام تو بچ جان حلال نو اختیار کرا حصہ جہاں مقہوب ہے تکوے کہ جو چیز حرام ہے وہ بچ جان جہی اللہ نے حلال کی کی اختیار کر لیا ہو آؤ متقی اور پرہیزگار بن جا۔ ابھی کی کرے لفت آسمان اور زمین تو برکت کے خزانے کے دروازے کھول دیا یہ اللہ سبا کا قرآن اگر موجود اگر آخلے زمین ایمان لڑاؤ متقی اور پرہیزگار بن جان زمین اور آسمان تو برکتوں کے دروازے کھول دیا گیا فرمایا ایک حد دا نفاذ ہو جائے اللہ نے جیڑی حدود مقرر کی چور دا حد کٹنا شروع کر دے کوئی ملک کوئی حکومت کوئی خلیفہ کوئی حقم بدکار دی سزا دے دی مطابق دیتی جائے اگر شادی شدہ ہے کہ تو انسار کیتا جائے غیر شادی شدہ ہے تو وہ سو کوڑے لگائے جان یہ بھی حد ہے اللہ دی مقرر کیتی گئی تے اللہ این برکت پا دیندے نے ہر چیز اندر کہ چالی دن کی بارش وال بھی اینی برکت نہیں ہو سکتی جے ایک بے نماز ہوے کسی جگہ دے تے او دے ارد گرد دے چالی گرانے وہی وجہ شامت پینے شروع ہو جاندی بے برکتی ہو جاندی ہی ہو جاتی دے گھر بے نماز ہون. محلے دے محلے بے نماز ہون دے شہر شہر بے دے نماز ہوتے برکت ہونی چاہیے کوئی کہ تو برکت نظر آ سک نہیں ہو سکتا ول بما قصبت سبت ناس فرمایا خشکی ہوگی تری ہوگ جی تک فتنا کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی بےگاڑ نظر آ ہے یہ وجہ اور یہ سبب انسان دے اپنے آماد ہیں اللہ دی طرف کو کوئی ایسی بات نہیں اللہ نو تے مسلمان دی ذرا جی تکلیف بھی گوارا نہیں تھوڑی جی پریشانی بھی پسند نہیں <laughs> <laughs> <laughs> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان رستے اندر جا رہے ہے کسی پتھر نل چوک لگ گئی ہے کوئی کانٹا چبھ گیا ہے کوئی چیز رکھ کے ضرورت پی ہے کہ یاد نہیں آ رہی کتنے رکھی گیا ہے اے تھوڑی جی جی وقتی طور تے لاحق ہوئی سنو پتا ہی نہیں چلتا اس تکلیف نال اس تھوڑی جی پریشانی تھوڑا جا گھبرا جا جا بندہ یہ پتا نہیں یہ کن اللہ گنا محنت کن درجے بلند کر رہے پیرو ٹھوکر لگ گئی ہے گناہ ماف ہو رہا ہے کانٹا چپ گیا ہے درجے بلند ہو رہے ہیں. کوئی چیز رکھ کے بھول گیا ہے پریشان ہو گیا ہے ضرورت پہ مل نہیں رہی پریشان ہے راج الفاظ زبان تو پڑھ رہا ہے اللہ گناہ گنا مواف کر رہے جا رب اہربان ہونا ہمدرد اور خیر وہ او کسے سے ظلم کر سکتے وہ کسی زیادتی کا سلوک کر سکتا ہے یقین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمانیہ نے کہ میرا ایک تصور سی میرے ذہن اندر ایک بات سی کہ نیک آدمی جس ویسے دنیا کو رخصت ہوتا ہے وہ جانتا ہے موت کا وقت آد ہے او بڑے آرام نال بڑے سکون نل، بڑی راحت نل دنیا تو رخصت ہو جاتے گنادار آدمی جسے دنیا تو جانا ہے او آخری لمحات ہو دے بڑی پریشانی اور بے چینی گزرتے ہیں مائی صاحبہ ہے کہ اے میرا ایک تصور تھی میرا ایک خیال سی شاید ابھی بھی یہی تصور رکھنے ہیں اسی واسطے ابھی بعض اوقات ذکر کرنے کہ وہ جی بس کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی گمراہٹ نہیں ہوئی ایک دو سال ذرا ان آئے نے تے ہو گیا پلا شخص ایسا ہے کہ وہ کافی دیر تو بیمار ہے لٹک رہا ہے وہ بھی موت واقع نہیں ہو رہی یہ سارا تصمہ ہے جڑا ابھی بیان کرتے رہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ بھی فرماندیاں نے کہ میں بھی یہی سوچ رکھتی سا لیکن جن دیر تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری لوحات نہیں دیکھے آپ دا دنیا تو رخصت ہونا نہیں دیکھیا میرا تصور اے ایزی خوست تو بعد یک سر اے تصور میرا بدل رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم جس پلے دنیا تو تشریف لے جا رہے تھا آپ ساتھیاں و خیر بات کہہ رہے تھا اور بار بار آپ بھی زبان اقدس تے الفاظ آ رہے تھا اللہم رفی کل آلہ دنیا کے دوستوں کو رہ ان اندر کافی زندگی بسر کر لی ہے کافی وقت گزار لیا ہے اللہ ہون تو اپنے بلا رہنا اپنا قرب نصیب فرما اس قدر بے چینی ہے اس قدر قبرات ہے جسم اندر اینی تلخی اور اینی تپش ہے کہ پانی دا ایک برتن کول مگوا کے رکھ لیا ام المؤمنین عائشہ سیدھی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ نے کہ بار بار آپ کو اس برطن جو اپنے دست مبارک سر کر دینے قدیب بیشانی تے لگا رہے ہیں قدیب سینے تے لگا رہے ہیں قدیب باسو تے لگا رہے ہیں عجیب قسم دیوے جائے یہ ای دیکھ پسے پردہ ایک واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ زندگی مبارک اندر کسی یہودی نے دعوت کیتی رسول اللہ صلی اللہ اور اس بدبخت نے یہ خلوص دیکھو کہ باوجود اس بات سے کہ وہ کاغر ہے یہودی ہے دعوت کیتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال دعوت نے اپنی بد بختی کا مظاہرہ یہ کیتا کہ کھانے اندر پڑی سخت قسم کی زہر ملائی دعوت, دعوت دعوت آیا لیا پہنچ دو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرما رہے کہ ایک ہڈی آپ اس طرح چوسن لگے منہ مبارک اندر رکھ کے اس ہڈی چواز آئی رسول اللہ اے اللہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر گردا نہیں بلکہ پٹ پٹ کے میرے اندر زہر ہوا صحابہ نے دو دو لئے عطا کے دو سیابی شہید ہو گئے اس زہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھوڑا بہت جا کھانا کھا لیا سی وہ دے اندر زہر کا اثر موجود سا لیکن اجے وقت نہیں تھی آیا کہ یہ فیصلے تے اللہ کرتا ہے دا. وقت نہیں تھی آیا اس زہدو حکم دے جتا گیا کہ تو میرے پیغمبر دی ایک اڈی اندر جمع ہو جا او زہر اڈی اندر جمع ہو جا اوہ نے اپنا اثر نہیں دکھایا اللہ نے حکم دیتا اوہ پیر دی اڈی اندر جمع گیا آخری لمحات نے جس وئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوس زہر نل حکم گئے دیتا گیا کہ ہن تو سارے جسم اندر سرائت کر جا اور اپنا اثر دکھا وہ دنال بے چینی ہے جسم اندر کجیب کہ تم دی تفش اور حرارت پہدہ دا ہو گئی اوس زہر نل آخری لمحات گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور محدثین دے اے متفقہ خیصل ہے کہ اللہ نے اس زہر نل شہادت نصیب فرمائی رسول اللہ صلی اللہ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 مومن جس ویل دنیا تو رخصت ہوگا یہ حالت اگر اس طرح کی ہوگی بے چینی کی دی گراہٹ کی سمجھ لینا چاہیے یا, یا اللہ کوئی گناہ محاف کر پہنچا رہا جی اپنے عمل دل نہیں پہنچ سکے یہ نظریہ خیال بدل لیا ام المومنین حضرت سردی صدیقہ کا نگری اللہ پتہ یعنی مقصد یہ ہے کہ مومن دی کوئی پریشانی بھی بے مقصد نہیں مومن دی کوئی تکلیف بھی عجر و ثواب تو خالی نہیں اللہ دی ہاں کوئی نہ کوئی معاملہ دا اچھا اور بہتر ہی چل جڑا اللہ مرد دم تک اپنے بندے کا خیال رکھ ہے وہ یہ قدم تکلیف اندر مبتلا کر کے خوش ہو سکتا ہے کدو ظلم اور سے دعا موجود ہے. حدیثیان, اندر. اے اللہ میں تیرے قلو اچانک موت تو پناہ منگی وجہ اور یہ سبب ظاہر ہے فرمایا اچانک موت جس ویل آدی بندے نو تے ان توبہ دعبہ کرتفار کر نہیں ملتا وہ اللہ کی ایک گرفت اور پکڑ ہوں مومن کے بارے اندر تو اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہوں کسی فتنے تو بچا لیا ہے کسی آزمائش کو محفوظ فرما لیا ہے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 کہ اس ویلے ہائے ابا نے کیا ہائے اما نے کیا کہ ہائے اللہ علی یہ اللہ کئی گناہ محافظ کر دے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میں مینو بیمار کر لمبی کر میری بیماری تکلیف اندر مبتلا کر ایک صحابی نیکیا رسول اللہ والے اللہ دن ب دن دن ب دن جسم جہا ہے وہ دبلا پتلا ہوں جا رہا ہے کمزوری اور نکاہت بڑھ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی دعت نہیں وہ ایسی کر لئی اللہ وہ نباس انسانیت محمد اللہ ایک ایک ساتھی دا خیال رکھتے نے ایک ایک ساتھی نو دیکھ نکھتے رہتے پوچھتے رہتے ہیں ابھی تو ساری سنتہ تو معروف ہو گیا نا اللہ کسی نمال دا نشا چڑھ گیا ہے او دوسریا انسان ہی سمجھن واسطے تیار نہیں کسے نو حکومت کا نشا تاری ہو گیا ہے کسے دا خیال رکھن سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اور بھی ہے. بلکہ اے بیانات رہے ہو کہ ملک میں کسی اخبار کا بحران نہیں اچھ جنازے اٹھنے کے ایک ایک گھر ملک میں کسی قسم کا بحران نہیں اللہ یہ نشا ہے چڑا ہے یہ خماری ہے اور بڑی جلدی اتر جائے دیکھ رہا ہے مظلوم دی آہ نکل ہے اللہ کے عرش کو پہنچ کے ارش نو ہلا اللہ پہ فرمایا مظلوم دی پکار تو بچیا جے مظلوم دی آہ تو ڈریا جے باقی عمل اچھے ہو برے وہ تو فرشتے اللہ کو لے کے جانے لیکن مظلوم کی آ سکی آپ ہی اللہ کے ارس پہنچ جاتی ہے وہ لے جاؤ کا انتظار نہیں ہوتا کہ میں مینو کوئی فرشتہ لے کے جائے اللہ دا ارس علا دینی ہے مظلوم دی کی اللہ اس ویلے کی فرما دے وَلَوْ اے میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں ظلم تیرے تیرے ہو رہا ہے تیرے نالدی کیتی جا رہی ہے تیرے حقوق غصب ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہی ہوں اے نہ سمجھیں کہ میں بے خبر ہاں غافل ہاں مجھے پتہ نہیں میں اس ظالم کی رسی ذرا چلی کیتی ہوئی ہے میں یہ رسی دراز کیتی ہوئی ہے تاکہ یہ اپنے دل دیا سارا حسرتاں پوریا کر لے لاہن سورا کا میں تیری مدد ضرور کرانا اے میرے مظلوم بندے والا ابا دینی نے ادو کراگا جب تیرے لئے بہتر ہو انسان جلد باز ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اس ویل ای ہو جائے او ہو جائے جی اللہ سارے آخے لگن لگ پائے نا کہ ہوں یہ کر دے جی سلسلہ سارا ختم ہو جائے نظام سارا گرم برم ہو جائے فرمایا اللہ فرما دے لایوس لا نہ ہوگی میرے تو نہ امید نہ ہو جا میں تیری مدد ضرور کرانگا تیرے ہونے والے ظلم نو میں دیکھ رہا سن رہا والا ہی نہیں لیکن کرانگا جدو تیرے لیے بہتر یہ بہتر ہونا یا بہتر نہ ہونا یہ اللہ جانتا ہے نا اسی اپنے محدود علم نے مطابق ہی اندازے لگا دے رہی ہیں قرآن اندر فرمایا ممکن ہے کہ کوئی چیز تا ناپسند ہو رہے. بالکل تسی انو گوارا نہ کرتے ہوو پسند نہ کرتے ہو خیر اللہ تعن بہتر ہو واعصا ان تحبوا شيئا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز تھانو بڑی پسند ہے بڑی محبوب اور مرغوب ہے وہ ہوا شر لكم لیکن او دے اندر تہاڈی تکلیف اور نقصان چھپا ہوا ہو و انت لا تعلمون اللہ تا جاندا ہے کہ کیڑی چیز فائدہ والی ہے کیڑی چیز نقصان دین والی ہے تسی نہیں جان اگر بنیادی طور تے یہ ایمان ہوے نا کہ اللہ سے کدی گلا اور ستبا پیدا ہی نہیں ہوتا اللہ انسان اپنا ہمدرد سمجھ لے خیر خاں او دی رحمت سے پورا یقین کر لو کہ میرا رب میرے سے ظلم نہیں کرے گا تھی اللہ سے کدی گلا نہیں آلہ وہی کام کرتا ہے جہاں بندے لی بہتر ہوتا ہے کہ ادو کرتا ہے جدوں بہتر ہوتا ہے ہوں مثال میں سو دیاں اور کس ہستی دی مثال دیاں جس ہستی جیسی ہستی نہ اس کو پہلے اللہ نے پیدا کی تھی نہ قیامت تک پیدا کرنی وہ ہستی ہے محمد اللہ, اللہ سور نور اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تفصیل اس واقعے کا نام ہے واقعہ ساری ماںشا اللہ کا منافکا نے ایک بہت بڑا بہتان لگایا باللہ ثم سمن باللہ اللہ بن ابئی منافکا کا سوچی سمجھی سکیم دیتا ہے افواہ پھیلا دیتی کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دے شخصنل اس تو بڑی خباست ہو کوئی ہو سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے کہ آپ کبھی کسی نال مشورہ کرتے ہیں کدی کسی کو پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کسی نے دیکھی سنی ہو ہوضرت بریرہ رضی اللہ ہوتا کہ بریرہ تو ہر ویلے بریرا کول ویل آئشہ کو تینوں کسی ایسی چیز کا کوئی پتا ہو بے, کوئی علم ہو بریرا پرمانی ہے نا یا رسول اللہ این بولی بالی آئشہ ہے آٹا گن کے رکھ دینی بکری, اے اے یعنی بکری آ کے آٹا گن کے رکھ دینی بکری آ کے کھا جی یہ بارے مختلف اشخاص گھر کے اپرادھ نل آپ مشورہ کر, کر رہنے رہنے تحقیق فرما رہے ہیں پوچھ رہے ہیں رہے ٹھیک لیکن مدینے دا کوئی گھر ایسا نہیں کوئی گلی اور بازار ایسا نہیں جیتے ایک گلا نہیں ہو رہی جیتے دو بندے جمع ہوئے اتنی یہ گل یار کی, کی ہوا یار کی کی بنیا انہیں پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گھر تشریف لے آتے ہیں دل کرتا ہے باہر چلا جا باہر جانے نے تو پھر گھر آ جان دینے بے چینی اور پریشانی کی وجہ اتا کہ ایک دن حضرت عائشہ فرمانیے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا عائشہ ان زنقت فتو بھی اللہ اے عائشہ رضی اللہ بندہ بھول جاتا ہے انسان خطا کار ہے غلطی کا پتلا ہے جب تیرے کولو اس قسم دی کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کو معافی منگاؤ مطلب توبہ ہے